بسم الله وحفظه والصلاه والسلام على سيد المرسلين وخاتم الانبياء ما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واهل الكبائر من المؤمنين لا يخلدون في النار وان ماتوا من غير توبه لقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره الى اخره يहा مصنف الله الرحمٰن ایک اور عقیدہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ جو ایمان والے لوگ ہیں وہ مخلط فنار نہیں ہوں گے یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ جس شخص نے ایمان لایا ہو جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا ہو آخرت پر ایمان لایا ہو یعنی وہ مومن ہو اور وہ پھر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا ہاں اتنا ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اسے سزا دیں گے تو اس کے گناہوں کی بقدر اس کو سزا ہوگی لیکن اس کو پھر بھی کبھی نہ کبھی جہنم سے خروج اور نکالنا ہوگا ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل کافر کی طرح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں پڑا رہے یہ ہے لسنت والجماعت کا عقیدہ اور اس پر کئی سارے دلائل ہیں سب سے پہلی آئے تو آپ کے سامنے ذکر کی ہے ہمر خیر کہ جس نے اچھا عمل کیا ہو تو وہ ضرور اس کو دیکھے گا ضرور اس کو دیکھے گا کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جزا پائے گا تو خود نفس ایمان خود ایمان لانا بھی یہ کیا ہے ایک عمل خیر ہے اچھا کام ہے تو اس کی جزا اور اس کا بدلہ کر انسان کو ملنا چاہیے ایسا تو کبھی ہو نہیں سکتا کہ پہلے وہ جنت میں چلا جائے اپنے ایمان کی جزا حاصل کرنے کے لیے اور اس کے بعد اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے کیوں اس پر تو اجماع ہے کہ جو گناہوں کی سزا ہوگی وہ پہلے ہوگی اور اچھے امال کی جو جزا ہے بدلہ ہے وہ بعد میں ہوگا یعنی سزا پہلے ہوگی اور اس کے بعد کیا ہے انسان کو جزا بدلہ ملے گا نیک امال کا اس کا برعکس نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہو سکتا کہ پہلے جنت میں ڈالا جائے پھر جہنم میں ڈال دیا جائے ہاں ایسا تو ہو سکتے ہیں کہ پہلے جہنم میں جائے اور اس کے بعد جنت میں اس کے علاوہ کئی سارے دلائے ہیں پرانے مجید کی آیات ہیں یہ صرف اور صرف اس بات پر ڈال ہے کہ صرف نفس ایمان والے کو بھی بخش ہو سکتی ہے اور اگر ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ بھی ہوں تو انسان کو جنت جنت یا اور جنات و شردوست جیسا مقام بھی مل سکتا ہے اس کے برخلاف معتضل کہتے ہیں کہ جس شخص کو جہنم میں داخل کر دیا گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا جس شخص کو جہنم میں ایک بار داخل کر دیا وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا اصل اس کا رب بھی اس مسئلے کا بھی پہلے سے ہی ہوگا کیونکہ پہلے معتزلہ کا مسئلہ یہ گزر چکا ہے کہ ان کے ہاں صغیرہ گناہ کا جو مرتکب ہے اس پر تو سزا ہونی نہیں ہے اور جس شخص کو جس شخص نے گناہ کبیرہ کیا ہو اور اس پر توبہ کر لی ہو تو اس کی بھی سزا نہیں ہونی رہ جاتا ہے صرف اور صرف مرتکب کبیرہ تو ان کے ہاں جو مرتکیب قبیرہ ہے وہ ایمان سے ہی خارج ہے وہ کیا ہے ایمان سے ہی خارج ہے لہذا مرتکیب قبیرہ ہے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کہاں رہے گا جہنم میں ہی رہے گا تو اس لیے معتدلہ یہ کہتے ہیں کہ مخلط جو شخص جہنم میں ایک بار داخل ہو گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا ہو گیا جہنم میں ہی رہے گا اس پر وہ دو طرح کی دلائل پیش کرتے ہیں معتضل ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے ایک ہے عذاب اور دوسرا ہے ثواب عذاب جو ہے وہ صرف اور صرف خالصتا نقصان ہی نقصان ہے زرر ہی ضرر ہے ٹھیک ہے عذاب کس چیز کا نام ہے خال عذاب ہی عذاب ہے زرر ہی ضرر ہے نقصان ہی نقصان ہے اور اس کے مقابلے میں جو ثواب ہے جو خال نفع ہی نفع ہے تو یہ جو دو چیزیں ہیں یہ دو بالکل متضاد ہیں دو یہ دونوں ایک دوسرے کی نقیز ہیں ایک دوسرے کے خلاف ہیں ثواب اور عذاب تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص کو عذاب بھی ہو اور ثواب بھی ہو ورنہ کیا ہوگا اجتماعی زدین لازم آئے گا اجتماعی نقیزین لازم آئے گا جو کہ کیا ہے محال ہے سمجھتے ہیں نا یہ منطق کا اصول ہے اجتماعی ضدین اور اجتماعی نقی کیا ہے محال ہے تو ایک ضد تو یہ ہے ثواب اور ایک ضد کیا ہے عذاب تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جی شخص کو عذاب بھی ہو اور دوسرے اسی شخص کو وہ کیا ہو ثواب بھی ہو. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ پہلے جہنم میں جائے اور پھر جنت میں جو جہنم میں چلا گیا وہ کہتے ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور جو جنت میں چلا جائے گا وہ کیا ہوگا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں چلا جائے گا اب گویا کہ یہ کہتے ہیں معتدلا کے دوام ہے بس جو جہنم میں ہے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے جو جنت میں ہے وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں ہے اتنی سی بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ جو دوام کی قید معتظرہ لاتے ہیں یہ کہیں بھی نصوص سے ثابت نہیں ہے نصوص سے اگر زیادہ سے زیادہ ثابت ہے تو وہ کیا ہے گناگار شخص کے لیے آزاد کا ہونا ثابت ہے کہ اس کو آزاد ہوگا ٹھیک لیکن دوام کہیں بھی نہیں کہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد ہوگا لہذا دوام کی قید کا جو اضافہ ہے یہ ہم تسلیم نہیں کرتے موت ضلع نے جو دواؤں کی قید کا اضافہ کیا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یعنی محلت سے نار وہ رہے گا یہ ہم تسلیم نہیں کرتے یہ تو ہمیں تسلیم ہے کہ اس کو عذاب ہو سکتا ہے لیکن عذاب کا دوا یہ ہمیں تسلیم نہیں ہے کیوں کہ ان کے نصوص اس کے خلاف ہیں اس کے متعارض ہیں بلکہ ان کا جو اصول ہے وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جو لوگ سزا جو جن لوگوں کو سوا ہونا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ پر واجب ہے کہ ان کو اچھا بدلہ ملے اور جن کو کیا ہے گناہ ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ پر لازم ہے اور واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیا کرے سزا دے ہم تو اجاب کے بھی کیا ہیں قائل نہیں ہیں جیسا کہ آپ کے سامنے پہلے یہ بات گزر چکی ہے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ گناہ ہیں جو لوگ گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے کس کے, کس کے طالب ہیں اللہ تعالیٰ سے عادل کے اور معافیت کے طالب ہیں اور جو ثواب ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فضل ہے ورنہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر سب کے سب لوگوں کو جہنم میں اٹھا کر ڈال دیں تو اللہ تعالیٰ کیا ہے بھی ظالم نہیں ہوں گے اور اگر سب کے سب کو اٹھا کر کیا ہوں گے جنت میں ڈال دیں تو بھی اللہ تعالیٰ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے لیکن جو گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے معافیت کے طالب ہیں اور جو لوگ کیا ہے ثواب ہے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فضل ہے محض ایسا نہیں اگر کوئی بھی شخص اس طرح ہو کہ اس کا کوئی بھی جرم نہ ہو اور وہ پکا پکا جنت کا ٹھیک ایسا نہیں ہے بلکہ محض اللہ تبارک و کی طرف سے فضل اور انعام ہی ہوگا جی ایک تو یہ ہے دوسرا جن نصوص سے کرتے ہیں معتدلا کے ان نصوص سے پتہ چلتا ہے کہ جو گناہ ہوگا وہ جب جہنم میں اگر داخل ہوگا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہوگا جس کے جو آیات آپ کے سامنے پہلے بھی گزر چکی ہیں جن میں سے ایک تو یہ ہے اور اسی طرح دوسری آیت اللہ خالدن فیحا جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اور حدود کو کیا, ہے؟ حدود کو پامال کیا حدود سے تجاوز کی تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیں گے تیسری آیت من کا سبن وا تا خالدون تو تین آیتیں ذکر کی ہیں مصنف علیہ الرحمن نے متضلاع کی جانب سے ترجمانی کرتے ہوئے کہ وہ اس, اس جیسی آیات یہ ان جیسی آیات سے استدال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ کیا ہیں گناہ کبیرہ ہیں زیادہ سے زیادہ تو ان کے مستحق جو ہیں ان کے بارے میں کیا کہا ہے ہر جگہ پر خالدین کہیں پر تو ہاں خالدن فیحا کہیں پر تو کہا کہ خالد دوسری جگہ خالدیا اور تیسری جگہ میں کہا کہا خالد اس کا ایک جواب تو یہ جو الفاظ ذکر کیے ہیں متمدن خالد انفیحاص و رسول ان الفاظ سے صرف اور صرف خالد کافر مراد ہیں اس ایمان والے مراد نہیں ہیں لہٰذا یہ صرف اور صرف کافر کے ساتھ خاص ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہر ایک آیت کے طور پر پھر اس کے جواب دیے ہیں پہلی جو آیت ذکر کی ہے پمت المن متحمد ابو جہنم خالدن فی ہاں کہ اگر کوئی مومن اس اعتبار سے کسی کو قتل کرے گا کہ اس قتل کو حلال جانتے ہوئے تو اس صورت میں کیا ہے وہ مخلط سے نار ہوگا کیونکہ اس صورت میں وہ مومن رہتا ہی نہیں ہے بلکہ مسلک بھی کافر کے بارے میں کیا ہے کہ وہ ہمیشہ, ہمیشہ کے لیے جہنم لمب میں ہی رہے گا اور دوسری جو آئے ہے وہ آپ سے رسول حدودہ خل نار خالدن فیحا تو یہاں پر جو تعداد ہے اور حدود سے جو تجاوز ہے وہ جو اس کو جو حدود سے تجاوز کر چکا ہو تو حدود سے بالکلیہ طور پر تجاوز کرنا جو تمام شریف حدودوں کو توڑ دے تو وہ صرف اور صرف کون ہو سکتا ہے کافی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ مومن ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ تمام حدود کیا کر دے شرف پامال کر دے تو تمام حدود کو پار کرنے والا وہ صرف اور صرف کافر ہی ہے لہٰذا اس سے مراد کافر ہے اللہ اکبر اور تیسری جو آیت ہے من کا سب احاطہ پی فتی اتحلہ کا ساگنار تو احاطہ تو تمام جانب سے تمام جوانب سے چاروں اطراف سے جو برائیاں انسان کو گھیر چکی ہوں ایسا شخص بھی کافی ہو سکتا ہے اگر ان تینوں آیتوں کو ہم صرف اور صرف پہلی بات یہ کہ کافر پر ہی محمول کرتے ہیں اور اگر مان لیتے ہیں جیسے جس طرح کا معتزلہ کہتے ہیں کہ یہ مومن کے ہی بارے میں ہے کہ جب کہ وہ مرتکب قبیرہ کرے تو ہم پھر کہتے ہیں کہ خالدین یا خالدن فیا کا جو الفاظ ہیں اس سے مراد مخ سے طلیل ہے کیا ہے جی مخصوص طویل یعنی ایک طویل زمانے تک ایک لمبے عرصے تک کیا ہے ٹھہرنا ہے لیکن ہمیشہ ہمیشہ پھر بھی مراد نہیں ہے کیا ہے مکھ سے طویل مختص होते ہوتے ہیں ٹھہرنا رکنا تو ایک لمبے तक تک رکنا ہے جیسے انہوں نے ایک مثال دی ہے एक اب पेश ایک محاورہ پیش کیا ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ سجنم مخل سجنم लंबी دن لمبی قید لمبی قید تو ایسا نہیں ہوتا کہ لمبی قید کے وہ بالکل انتہا تھا کو بلکہ دس سال بیس سال لمبی قید مراد دی جاتی ہے تو کیا معنی کہ یہ جو خالدین فیا کے جو الفاظ یا خالدن فیا کے جو الفاظ ہیں ان سے مراد کیا ہے مخ سے طویل یعنی ایک طویل زمانے تک تو وہ جہنم میں رہیں گے لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ وہ بالکل ہی جہنم میں رہیں بلکہ ایک لمبے عرصے تک رہنے کے بعد ان کو کیا ہوگا جہنم کی طرف آنا ہوگا اور اگر پھر بھی محتضلع نہیں مانتے اس بات کو کہ نہیں مخ سے طویل مراد نہیں ہو سکتا بلکہ ہمیشہ ہمیشہ ہی رہنا مراد ہے تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو دوسری آیات ہیں جن آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ محض ایمان والا ہی جنت میں داخل ہوگا محض ایمان والا ہی جنت میں داخل ہوگا تو وہ والی احادیث اور وہ والی آیات جو ہیں وہ کیا ہیں اس کے معارض ہیں وہ کیا ہیں اس کے معارض ہیں لہٰذا ہم یہ کہ تسلیم کریں گے کہ اس کے علاوہ جو ہے صرف اور صرف کیا کہتے ہیں اس کو ہمیشہ ہمیشہ کا دفول مراد نہیں ہوگا کیونکہ ان لوگوں کا کیا ہو جائے گا واد اللہ جن تجری منتخر دیکھیے صرف اور صرف ایمان شکل واد اللہ جناتی منتخ کہ اللہ تعالی نے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کے ساتھ وعدہ کر لیا ہے ایسے باغات کا جن کے نیچے کیا ہیں نہ چلیے ترجمہ میں آ جائیے کتاب کی طرف آئیے پھر اس کے بعد جو بکیہ بات ہے وہ کتاب میں دیکھ سکتے پہلے گناہوں کے گنا وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے وَاِن ماتو من توبہ اگرچہ وہ بغیر توبہ کے بھی مر جائیں خیرا سہ تبارک و تعالیٰ کو جس نے اچھا عمل کیا وہ ضرور اس کو دیکھ لے گا چاہے وہ ذرہ برابر بھی ہو وہ نفس المان عمل ان اور نفس ایمان ہی بھلے اس کے ساتھ اعمال صالحہ نہ ہو نفس ایمان ہی عمل ان ایک اچھا عمل ہے کہتے ہیں لا جزا قبل دخول نار تو یہ ایک سوال آپ اس کو بنا لیں سوال یہ ہوتا ہے کہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ پہلے ان کو جنت میں ڈال دیا جائے اور ان کو صرف اور صرف ایمان کا بدلہ دے کر دوبارہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈال دیا جائے تو اس کا جواب دیتے ہیں کہتے ہیں لا یوم کیوں اینا ممکن نہیں ہے کہ وہ دیکھ لے اپنے بدلے کو قبل دخول النار جہنم میں داخل ہونے سے پہلے پہلے یا النار اور اس کے بعد جہنم میں داخل ہو جائے ان بات بالاجماع کیونکہ یہ بات اجماع کے خلاف ہے کیا ہے اجماع کے خلاف ہے اجماع کی وجہ سے یہ کیوں اجماع اس بات پر ہے کہ انسان اپنی برائیوں کی سزا پہلے بکتے گا اس کے بعد کیا ہے اپنے اچھے اعمال کا بدلہ پائے گا فتح الخروج من النار لہذا جب یہ اصول اور دابطہ ہے اور اس بات پر اجماع ہے کہ پہلے جہنم تو پھر جنت تو لہذا کیا ہوگا جہنم سے نکلنا کیا ہو گیا متعین ہو گیا ایک جی تو یہ اصول اور ضابطہ کی وجہ سے اللہ کا وعدہ, کیا ہے جنتوں کا وعدہ کیا ہے جو لوگ ایمان لائے اور نیک امال کیے ان کے لیے فردوس جنت ال پھر دو سے نزلن بطور مہمانی کے نزلن کے معنی بطور مہمان نوازی کے الہ غیر ذالک من النصوص اس کے علاوہ کئی سرے ایسے نصوص ادالت علاقون المؤمن اہل الجنہ جس جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ایمان والا شخص وہ کیا ہے اہل جنت میں سے ہے معا ما سبق من الادلت القاطع ادالت علا ان العبد لا يخج بالمعصیت ایمان اس سے پہلے قطحیہ اس بات پر گزر چکے ہیں کہ ایمان والا شخص گناہ کی وجہ سے ایمان سے خارج نہیں ہوتا جیسے کہ معتدلہ اور اہل سنت والجماعت کا اختلاف گزرا کہ اہل سنت والجماعت کے ہاں گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے ایمان سے انسان خارج نہیں ہوتا جبکہ متضل کے ہاں خارج ہو جاتا ہے ایمان, ایمان والا شخصیت کی وجہ سے گناہ کی وجہ سے ایمان سے خارج نہیں ہوتا تیسری دلی الخلے یہ ایک الزامی جواب یہ ایک الزامی جواب ہے معتزلہ کو کہ آپ خود ہی یہ بات تسلیم کرتے ہو کہ جو چیز حق کبھی ہو جو چیز عقل کبھی ہو اللہ تبارک و تعالی سے اس کا صدور یا اس کا سادگر ہونا کیا ہے منع ہے تو جب محلج فنار فن خلود فنار فن کی سزا سب سے بڑی سزا ہے اس سے بڑھ کر کوئی سزا نہیں ہے تو وہ سزا صرف اور صرف کافر کو ہی ہونی چاہیے جب تک ایمان ہی نہیں لایا کبھی بھی زندگی میں تو لہذا اگر کافر کے لیے بھی وہی سزا ہے اور جو شخص ایمان لایا ہے اس کے لیے بھی وہی سزا ہے تو یہ تو ایک اچھا کام نہیں ہے یہ تو عادل نہیں ہے یہ تو انصاف نہ ہوا حالانکہ یہ بات عقل بری ہے کہ آپ کیا ہے عادل کا نہ ہونا یہ کیا ہے عقل برا ہے دو لوگ ہیں ان میں سے ایک کم مجرم ہے اور ایک بہت بڑا مجرم ہے آپ دونوں کے ساتھ یکساں معاملہ کرتے ہیں برابری کا معاملہ کرتے ہیں تو یہ کیا ہے نا انصافی ہے زیادتی ہے عقل کا عقل اس بات کو نہیں تسلیم کرتی تو لہٰذا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسا فرما دیں کہ کافر کو بھی مخلط فنار کر دیں اور مومن کو بھی مغل فنار کر دیں ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ کہ یہ عقل کے بھی خلاف ہے آئی بات سمجھ الخلود ایسے ہی کہتے ہیں کہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ داخل ہونا لیکن سب سے بڑی سزا ہے سزاؤں میں سے ایک بڑی سزا ہے وقت جال انفر اور ہمیشہ ہمیشہ کا جہنم میں دخول یہ بدلا تو صرف اور صرف کفر کا بنایا ہے اللہ لحا آ جنایات جو کہ سب سے بڑی جنات ہے کفر سب سے بڑا جرم ہے اس کی سزا سب سے بڑی ہونی چاہیے سب سے بڑی سزا کیا ہونا چاہیے مخلت فرنار ہونا چاہیے پلو جوس یا بھی غیر اگر اس کو بدلہ بنا دیا جائے غیر کافر کا بھی یعنی مخلط اس کو جزا بنا دیا جائے، بدلہ سزا بنا دی جائے غیر کافر کے لیے زیادہ تر اللہ قدر گنایا تو یہ کیا ہے جرم پر زیادتی ہو جائے گی سزا کی کہ جرم کم ہے اور سزا کیا دے گی زیادہ دے اللہ یقون یہ انصاف نہیں ہوگا اور اللہ سوال کو <الْعَبِي> اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں. آئی بات سمجھ؟ اب متزلہ وضاح بات موت متضل صرف گئے ہیں کہ جس کو جہنم میں داخل کر دیا گیا آپ اس کو مجبور کا شیخہ بنا لیجیے اور انار کو نائب فائل بنا دیجی دیجیے فیح وہ ہمیشہ, ہمیشہ کے لیے کیا ہوگا اس میں رہے گا جہنم میں لح میں ہوں اما کافر او صاحب کبیر کیوں کہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ متضلا کے ہاں صرف دو ہی لوگ جہنم کے لیے بچتے ہیں ایک تو پکا کافر اور دوسرا وہ کبیرہ گناہ کا ارتقاب کیا ہو لیکن اس کے معافی نہ مانگی ہو باقی سب معافی ہیں کیوں ان کے نزیرہ گناہ والے کو تو کوئی سزا ہوگی نہیں وہ تو معافی معافی ہے اس کو اور جس شخص نے کبیرا گناہ سے توبہ کر لی اس کو بھی معافی ہے لہذا صرف اور صرف کون بچ جاتا ہے کبیرا بلا توبہ جی کیا کہتے ہیں وہ کبیرتن یا تو یہ کافر ہوگا یعنی ہمیشہ ہمیشہ جرنم میں رہنے والا یا ایسا گناہ ہے کبیرت کا ارتقاب کرنے والا صاحب کبیرہ کبیرا گناہ والا شخص ماں تب بغیر توبہ کر مار گیا کیوں عید الماصوم اس کے معصوم شخص وہ کہ جس نے بالکل گناہ کیا ہی نہیں وہ اور وہ کہ جس نے گناہ کیا لیکن توبہ کر لی وہ الصغیرہ اور صغیرہ کے گناتکاب کرنے والا تین لوگ جس نے بالکل یہ گناہ نہیں کیے یہ صغیرہ گناہ کی یا کبیرہ کیے لیکن معاف، معافی مانگ لی یہ تین لوگ ازنا کبیرہ وساحب القبیر اور صغیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا جبکہ وہ قبائل سے بچتا رہے لئی من عل النار یہ تین طبقے کے لوگ ایک وہ جو صغیرہ گناہ کرنے والا ہو اور کبیرا سے بچنے والا ہو نمبر دو کبیرا گناہ سے توبہ کرنے والا نمبر تین معصوم یہ جو تین طبقات کے لوگ ہیں لیسو من النار ما سبق من اصولهم تو متضرہ کے اصول کے مطابق یہ لوگ جہنم کے اہل ہی نہیں ہیں یہ لوگ جہنم کے اہل ہی نہیں ہیں یہ تو جہنم میں جائیں گے ہی نہیں بل کافر مخلع کافر تو مغلار ہوگا ہمیشہ کے لیے اس پر تو سب کا اجماع ہے کافر میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے بقضا صاحب القبیرہ یہ کہتے ہیں معتضلا کس طرح کبیرا گنا کا منتخب کر انتخاب کرنے والا بھی مخلط فنار ہوگا کیوں بے وجہ ہیں دو بنیادوں پر پہلی پہلی صورت کے کیوں یہ مغلطنار ہوگا انا میں نے آپ کو جو دو جدیں بتائی کہ کس کا نام ہے پہلی وجہ جو بتاتے ہیں معتضل کے ثواب نام ہے صرف اور صرف کس کا خالص فائدے کا جو صرف اور صرف نفع ہی نفع ہے اور عذاب نام ہے کس چیز کا خال ستن ذر ہی نقصان کا نقصان کا تو یہ دو زدے ہیں دو ہیں اور اجتماعی زدین، اجتماعی نقیزین محال ہے لہذا ایک ہی شخص کو نفر بھی ہو نقصان بھی ہو یہ کیا ہے محال اس لیے جنت اور جہنم ایک ہی شخص دونوں کے لیے نہیں ہوں گی یا جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا النحص العذاب یا تو وہ آزاد کا مستحق ہوگا وہ مزرت خال وہ صرف خالص ضرر ضرر ہے نقصان ہے دا دائمی فیونفی استحقاق کا ثواب جو عذاب کا مستحق ہوا عذاب کا مستحق ہونا یہ منافی ہے استحقاق ثواب کے مستحق ہونے کے الفاطً خالص داعمت اس کے, کے جو صرف اور صرف دائمی طور پر خالص نفع ہے یعنی اس ثواب کے یہ خلاف ہے تو ثواب اور عذاب دونوں چیزیں آپس میں کیا ہیں متضاد ہیں جو عذاب کا مستحق ٹھہرا وہ ثواب کا مستحق نہیں ٹھہر سکتا جو ثواب کا مستحق ٹھہرا وہ عذاب کا مستحق نہیں تھیرا اس لیے کہ یہ دونوں کیا ہیں ضدے ہیں اور اجتماعی ذدے محال ہیں والجواب جواب قید الدوام منع قید الدوام قید کیا ہم مانتے ہی نہیں ہیں؟ انکار ہے دوام کی قید کا ہم دوام کی قید کا انکار کرتے ہیں کہ اگر ہے بھی تو صرف اور صرف گناہ کرنے والے شخص کے لیے صرف اور صرف کیا ہے عذاب کا ہونا ہے بس دائمی نہیں ہے کسی بھی نس سے ثابت نہیں ہے کہ دائمی ہو تو پہلا بول جواب من اور قید دو ہم دوام کی قید کو نہیں مانتے تسلیم نہیں کرتے بل من اور بلکہ ہم ساتھ ساتھ میں عذاب کے مستحق ہونے کو ثواب کے مستحق ہونے کو بھی منع کرتے ہیں اس معنی سے کہ جو یہ متضرہ مراد لیتے ہیں اس لیے کہ متضرہ وجوب مراد لیتے ہیں کہ جو شخص جس نے کیے ہیں اور ایمان لایا ہے اللہ تعالیٰ پر واجب ہے کہ اس کو کیا کرے ثواب دے اور جس نے گناہ کیا تو اللہ تعالیٰ پر واجب ہے اس کو سزا دے لیکن ہم وجوب کا قائل نہیں ہیں تو پہلی بات تو یہ کہ ہم دوام کی قید کو نہیں مانتے اور دوسری بات یہ کہ ہم اس استحقاق کو تسلیم نہیں کرتے جو استحقاق معتزلہ مراد لیتے ہیں بل بن بلکہ ہم اس استحقاق کو بھی منع کرنے والے ہیں بل مانا اس معنی والا استحقاق اللذی ہو کہ جس کا معتضرہ نے قصد کیا ہے وہ کیا ہے اس کی وہ کیا ہے واجب کرنا یعنی اللہ تعالیٰ پر واجب ہے عبارت سمجھ میں آ رہی ہے یاد رکھیے گا مین چیز ہے عبارت کو سمجھنا اور عبارت کے اندر مطلب کو ڈھالنا اگر آپ کو عبارت کے اندر مطلب سمجھ میں نہیں آیا اس کا مطلب آپ کو کبھی سبق سمجھ میں نہیں آئے گا لفظی بات تو آپ کو یاد ہو جائے گی لیکن کل جب آپ خود کتاب کھول کر بیٹھیں گے تو آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا جی وہ فض ہو اور سواب جو ہوتا ہے وہ طلع طلع کی طرف سے فضل ہوتا ہے ولازاب آذاب کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان شاہ اگر چاہے تو معاف کر دے ان شاہ بہ مدت چاہے تو معاف کر دے چاہے تو اس کو تھوڑی مدت تک عذاب دے دے اور اس کے بعد کیا کر دے جنت میں داخل کر دے جی تو موت زلا کا یہ والا استدلال کبیرہ مرتکب کبیرہ کیوں مخلت فنار رہے گا یہ بات اور اس کا جواب سمجھ میں آیا جی اجتماعی زدین ہے اس کا جواب ہم نے دے دیا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم دوام کی قید کو ہی تسلیم نہیں کرتے بس بات ختم اور دوسرا کہ جو جواب نے کہا کہ عذاب جو ہے وہ ضروری خالص ثواب خالص نفع ہی نفع ہے ہم تو کہتے ہیں کہ ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہے چاہے انسان کچھ بھی کر لے ایسا نہیں ہوتا کہ وہ جنت کا مسحقی ٹھہر جائے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی انسان گناہوں کی وجہ سے بس جہنم کا ہی مستحق رہے بلکہ حذاب جو اللہ تعالیٰ کا عدل ہے انصاف ہے اور جو ثواب ہے وہ اللہ تبارک کا کیا ہے فضل ہے دوسرا اثانی دوسرا کس طور پر استال کرتے ہیں معتزلہ کہتے ان ان سے کرتے ہیں کہ جو کیا ہے مخلط نار ہونے پر دلالت کرتے ہیں جہنم جس نے کسی کو قتل کیا جان بوجھ کر اس کی اس کا بدلہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے جس میں وہ رہے گا قولہ تعالیٰ صحسول جس نے اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانی کی نافرمانی کی حدود کو تجاوز کیا ویت خلح نارن خالدن فیحا وہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کریں گے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا جسی قولو تعالی من کا جس نے کسی برے فیل کا کسی برے کام کا ارتقاب کیا وہی اور گھیر لیا اس کو اس کی برائیوں نے فلاح بس ایسے لوگ جہنم والے ہیں ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مرتقب کبیرہ فتل کرنا فتل کیا ہے گناہ کبیرہ ہے کسی طرح اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنی یہ بھی کیا ہے ایک گناہ ہے اور جو کسی برائی کا ارتکاب کرتا ہے وہ بھی مرتقب کبیرہ ان لوگوں کے لیے مخلف چنار کا حکم دیا ہے معتزلہ مومن کسی مومن کو قتل کرے اس طور پر کہ وہ اس کو مومن سمجھ رہا ہے تو یہ مومن نہیں ہے بلکہ کیا ہے کافر ہے یعنی اس کو حلال سمجھتے ہوئے اس کو حلال سمجھتے ہوئے اگر اس کو قتل کر رہا ہے تو وہ کیا ہے مومن نہیں ہے بلکہ کافر ہے پہلی آیت کا جواب دیا ہے و ما ينقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ان قاتل المؤمن لكونه مؤمنا لا يكون الا كافرا اچھا وكذا دوسری آیت نے کہا تھا کہ وَمَا يَعَثِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَتْعَدَّ خُدُودَهُ کہتے من تعدہ جميع الحدود جو تمام حدود کو تجاوز کر لے اسی طرح تیسری قزا من احاطت بھی اسی طرح وہ شخص کہ جو کیا ہے جس کو اس کی برائیوں نے گھیر لیا ہو وہ ہو اور اس کو شامل ہو چکی ہو تمام برائیاں من کل جانے ہر جانب سے تو اس طرح کے تینوں لوگ جو تمام حدود کو تجاوز کر یا جس کو تمام برائیاں گھیر لیں وہ مومن نہیں ہو سکتا وہ صرف اور صرف کیا ہے لا یقین اللہ کا فرنکھی لا یقین اللہ کا تو وہ ازا کہہ کر بار بلی دو باتوں کو بھی اسی میں شامل کرے تو خلاصہ یہ نکلا کہ ان تین آیتوں سے اگر مراد ہے تو صرف اور صرف کون ہے کافر ہے مراد بھی الفرد کامل فرد کامل مراد ہے اور اس ان گناہوں میں فرد کامل کون ہے کافر ہے لہٰذا ان آیات کا مستدل ان آیات کا جو منبع ہے مرجع ہے وہ کیا ہے کافر ہے دوسرا جواب کہتے ہیں ولو سلیما اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ یہ صرف اور صرف کافر کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ نصوص کا معنی عام ہے سرب کو شامل ہے گناہ گاروں ایمان والے گناہ گاروں کو بھی شامل ہے تو کہتے پھل خلود وقت یوسام مخصل قلیل کہ لفظ خلود یعنی ہمیشہ ہمیشہ ٹھہرنا یہ کبھی کبھی مختص طویل یعنی ایک لمبے عرصے تک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے لمبے عرصے تک ٹھہرنے کے لیے لمبے عرصے تک رکنے کے لیے بھی کیا ہوتا ہے استعمال ہوتا ہے تو قلم سجنم مخلد جیسے عرب کا قول سجنم مخلد سجنم مخلد یعنی لمبی قید تو یہ حالانکہ مخلط کہا ہمیشہ بھی نہیں بلکہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے لمبی قید کے لیے دس سال کے لیے بیس سال کے لیے تو اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان آیات میں یہ آیات گناہ مومن کو شامل ہو لیکن مراد کیا ہو مک سے طویل ہو کہ ایک لمبے عرصے تک جو مومن ہے وہ وہاں رہے گا اس کے بعد کیا ہوگا اس کو خروج ہوگا آ رہی ہے بات سمجھ کے نہیں واللم تیسرا چلیے ہم یہ بھی مان لیتے ہیں پھر بھی تسلیم کر لیتے ہیں کہ مخلط فنار فن سے مراد مخلط فنار فن ہی ہے مخ سے طویل نہیں ہے مخ سے طویل نہیں ہے رک جائیے ایک منٹ مخ سے طویل نہیں ہے بلکہ کیا ہے سب کو شامل ہے تو کہتے ہیں پھر ہم کہیں گے کہ فمعارض بنصوص دالته على عدم الخلود كما مر لہذا یہ نصوص پھر معارض ہو جائیں گے ان انصوص کے کہ جو کیا ہیں صرف اور صرف مومن کے لئے جنت میں دخول کا وعدہ کرتے ہیں وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنت انتجری فمعارضم بالنصوص ادال لعل عدم الخلود کما مرہ جو عدم خلود یعنی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں داخل نہ رہنے پر جو درازت کرتے ہیں کون کے کرسے تک اگر روک دیا جائے گا تو روک دیا جائے گا ورنہ ایمان والوں کے ساتھ جو جنت کا وعدہ کیا گیا ہے وہ کیا ہے ورنہ اس کو چھوڑنا لازم آئے گا لہٰذا یہ پھر کیا ٹھہر جائے گا اگر ان نصوص کو بالکل یہ عام مان لے ہم کہیں گے کہ عام مخصوص الباس کہ اس سے کیا ہے کچھ افراد کو یعنی ایمان والوں کو کیا کر دیا ہے خاص کر دیا ہے یہاں تک آپ کا یہ سبق مکمل ہو چکا اس کے بعد ہے ایمان کی بحث ایمان اور اسلام کی ایک طویل بحث ہے اور یہیں تک ان آپ کا یہ سبق ہے اب اس کے بعد کیا ہے سبق نہیں ہوگا اور عید الاضحیٰ کے بعد ان شاء اللہ عزیز گیارہ ستمبر کو ان اللہ ہم پڑھیں گے ایمان کی بحث کو